آنے سے پہلے اگر مجھ سے کوئی بات ہو جائے تو اس دن ہم بھی ذرا ریڈی ہو جائیں گے السلام علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ, وبرکاتہ, وبرکاتہ ماشاء اللہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ کے سوال جو ہیں وہ جدید ہیں اور میں ایک قدیم آدمی ہوں نئے سوال جو ابھرتے ہیں وہ تو مجھے نہیں آتے البتہ وی لو ہے نہیں نہیں ٹھیک ہے ابھی ٹھیک ہے آپ آپ اپنے اپنے کمپیوٹر چیک کریں میں کچھ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے جی ہاں جی ماشاء اللہ اب میں قریب ہو جاتا ہوں نا تھوڑا سا جی لیکن جہاں تک تعلق ہے سیدنا امیر معابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اور انشاءاللہ یہ فقیر ملنگ جو ہے ہر طرح کے اٹھنے والے سوالوں کے جواب دے گا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ٹھیک ہے اور اس پر چونکہ اب بائیس رجب شریف آ رہی ہے تو اس سے پہلے ایک دو دن آج معلوم نے کتنی رجب شریف کیا مجھے نہیں معلوم اس سے ایک دو دن پہلے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں پر جو سوالات اٹھتے ہیں آپ لوگ تلاش کریں اور میں جی میں, میں ان ان کے جواب دوں گا کوشش کروں گا انشاءاللہ شاء اللہ فضل ہی تعالی اور دوسری بات یہ ہے کہ ان پر دو قسم کے اعتراضات کیے جاتے ہیں ایک تفدیلی سنیوں میں جو اصلاً وہ شیعہ ہے لیکن سنی سنیت کا لبادہ اوڑھ کر وہ لوگ جو ہیں وہ اعتراضات کرتے ہیں انشاءاللہ ان کے بھی جواب ہوں گے اور شیعہ کے بھی اعتراضوں کے جواب ہوں گے اب آتا ہوں اپنے اصل مقصد کی طرف اس وقت تک جس وقت تک جناب مفتی صاحب تشریف نہیں لاتے ٹھیک ہے نا یا اس کے درمیان میں تھوڑا سا وقفہ ہوگا میں نے تھا کہ یہ دونوں ہوٹوں کی تری والے حصے سے باہر نکلتی ہے اور اس سے پہلے لائیں گے کیوں جی क्यों जी اس سے پہلے ہم لائیں گے اور उस مفتوحا کسے کہتے ہیں فتح کہتے ہیں زبر کو اور زبر جو ہے زبر والا فتا ہوتا ہے پتہ کہتے ہیں اور زیر کو عربی زبان میں کسرہ کہتے ہیں اور ہاں جی زبر فتح اور زیر کسرہ اور پیش آپ یہ اصطلاحات جو ہیں یہ یاد کر لیں اور انشاءاللہ یہ مفید ہوں گی زیر کسرہ کسرہ اور پیش وما وما وما اور یہ اب یہ ہے کہ ہم حمزہ مفتوا لائیں گے اور جب الف پر زبر زیر پیش آ جائے یعنی فتح کسارہ اور غمہ آ جائے تو پھر وہ الف نہیں رہتا بلکہ شکل اس کی الف کی ہوگی لیکن وہ حمزہ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا حمزہ ہو جائے گا. تو اب ہم نے با سے پہلے حمزہ مفتوحہ لانا ہے اور آپ لوگ تلفظ کریں گے تلفظ ادا کریں گے اور, اور اپنے منہ میں تلاش کریں گے کہ یہ لفظ کہاں سے ادا ہو رہا ہے اور کیسے ادا ہو رہا ہے مخرج اس کا یہ ہے کہ دونوں ہونٹوں کی تری سے تری والے حصے سے یہ لفظ نکلے گا با اور یہ دونوں ہونٹ مل کر جب کھلیں گے با اب جو ہے اس, با اس میں قلقلہ بھی پایا جاتا ہے جب اس کو ہم اور جس لفظ کو ہم لوگ اس کا مخرج تلاش کریں گے تو اس کو ہم لوگ جو کیا کریں گے اس کو ہم جزم دیں گے جزم کو کہتے ہیں عربی میں سکون ساکن کر دیں گے جی ساکن کر دیں گے سکون کہتے ہیں جزم والے لفظ کو اور ہم لوگ اس کو ساکن کریں گے تو اب اس کا ما قبل یعنی پہلا لفظ جو ہے وہ حمزہ مفتوحا ہے تو حمزہ مفتوحا کے ساتھ ہم اس کا تلفظ ادا جب کریں گے تو ہوگا اب کی بات میں آخر میں کلکلا آ گیا کل آگے جا کے بیان ہوگا لیکن اس کا مخرج جو ہے اب آپ ادا کریں بار بار ادا کریں اب اب اب آپ لوگ ادا کریں اب اب اب اب با کا مخرج آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے اور یہ بسم اللہ کی با ہے نا کیونکہ ہم نے سورت فاتحہ اسی طرح پڑھنی ہے اور میں کوشش کروں گا کہ سورت فاتحہ مکمل ہونے تک آپ لوگوں کو تمام مخارج جو ہیں وہ یاد ہو جائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ شاء پڑھتے رہیں گے ٹھیک ہے نا اس کے بعد کا لفظ جو ہے وہ ہے سین کون سا لفظ ہے سین بسم اللہ میں سین ہاں جی سین اور سین جو ہے اس کے بارے میں آپ سن لیں کہ جیسے میں نے با میں آپ لوگوں کو پچھلے تھوڑی دیر پہلے بتلایا تھا کہ اس میں صفات لازمہ کیا متضادہ کیا ہیں اور غیر متضادہ کیا ہے لیکن ان کی تفصیل چند درسوں کے بعد انشاءاللہ اللہ ہوگی لیکن سین کو آپ دیکھ لیں کہ سین کا مخرج یہ ہے کے زبان کی نوک آپ لوگ ادا کریں سین سین سے پہلے اے, آپ لائیں گے وہی وہ حمزہ مفتوحہ اور سین کو ہم لوگ جزم دیں گے اور جزم دینے کے بعد اے, جب اس کو ادا کریں گے تو ہوگا اس ہاں آپ لوگ ادا کریں کیا لفظ بنے گا اس ہاں ساتھ میں لکھیں بھی اور تلفظ کی ادائیگی کریں گے یہ نہ ہو کہ میں اکیلا ہی تلفظ کی ادائیگی کرتا رہوں رہ لوگ جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھ کے ہنستے رہیں باتیں کرتے رہیں میری بات کو غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا اس ٹھیک ہے اس اس, اس اس اس کا مخرج کیا ہے زبان کی نوک اور یہ درمیان جو ہے سنایا اولیا اور سنایا سپلا سنایا جس کو کہتے ہیں اوپر والے سامنے دانتوں کو سنایا کہتے ہیں اور نیچے والے سپلا ہیں سپلا کا نیچے کا مینا عربی میں سُپلا اور اولیا کا معنی جو ہے اوپر والے اور اس کا ایک مختصر سا آپ لوگوں کے لیے ایک شیر چھوڑتا ہوں کل انشاءاللہ اللہ لذیذ بپت ہی تعالیٰ اس وقت کون کون سے روم ہے ذرا ہاتھ ریز پر مائنا تاکہ مجھے معلوم ہو کہ کون سے کون سے ساتھی جو ہے نا سن رہے ہیں تاکہ ان سے میں کل سوال بھی کر سکوں اور ان ان سے سےن سکوں کہ یہ یہ دوست میرے کل کے درخت میں موجود تھے اس لیے ان دوستوں سے میں نے سننا ہے ٹھیک ہے ماشاء اللہ تو اب بات یہ ہے کہ اور دو ہاں جی ہے تعداد دانتوں کی کل تیس اور دو سنایا ہیں چار رباعی ہیں دو دو انیاب ہیں چار باقی رہے بیس کے کہ کہتے ہیں قر اتراس ان کو بارہ تواہناہ ہیں بارہ اور پھر سناتا ہوں ایک دفعہ دیکھنا بوڑھا آدمی کا یہی مسئلہ سب سے بڑا خراب ہوتا ہے نا ہے تعداد دانتوں کی کل تیس اور دو سنایا ہے چار ربائی ہیں دو دو انیاب ہیں چار باقی رہے بیس کے کہ کہتے ہیں ادراس ان کو گواہ ہیں چار پواہن ہیں بارہ نوازز بھی ہیں ان کے بازو میں دو دو یہ شیر آپ نے میرا خیال ہے ریکارڈ کر لیا ہوگا اور کچھ دوستوں نے ابھی کچھ نے کیا ہوگا کچھ نے نہیں بھی کیا ہوگا ایک دوسرے سے آپ لوگ سن کر اس کو یاد کر سکتے ہیں اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ سامنے والے چار دانت جو ہیں اوپر کے اور نیچے کے یہ سنایا ہیں اور اس کے ساتھ یہ شیر میں کہتا ہے سنایا ہے چار روباڑی ہیں دو دو یعنی دو یہ سامنے والے دو دانتوں کے ساتھ جو ملے ہوئے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں روباڑی اور اس کے ساتھ والے جو دانت ہیں جن کو نوکدار دانت کہتے ہیں وہ ان کو کیا کہتے ہیں انیاب یہ کتنے ہو گئے بارہ کتنے ہو گے بارہ باقی رہے بیس اور بیس میں سے جناب بیس کو پرہ حضرات جو ہے ادراس کہتے ہیں یا ری کہتے ہیں اور ان میں گواہ دو ہیں چار تواہن ہیں بارہ یعنی ہسنے والے دان جو ہیں وہ چار ہیں اور تواہن ہیں بارہ نوازد جو عقلدار جس کو بولتے ہیں وہ ہیں جو ہے نوازز بھی ہیں ان کے بازو میں دو دو نوازز ان کو اصل اصلدار کو نوازز کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ شعر آپ نے یاد کرنا ہوگا اس لیے دانتوں کے جہاں سے لفظ نکلتے ہیں وہ مخارج آپ لوگوں کو یاد ہو سکے کہ فلاں لفظ کے پاس اور فلاں سے زبان کا فلاں حصہ ٹیچ ہونے سے یہ لفظ ادا ہوگا تو پھر صحیح معنوں میں ہم لوگ سمجھ سکیں گے کہ ہم لوگوں نے قرات میں اب جو لفظ کی ادائیگی ہے اس کو ہم صحیح ادا کر رہے ہیں یا نہیں ادا کر رہے اب سین کا مخرج جو ہے آپ سن لیجئے گا کیونکہ یہ شیر اس لیے سنایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی رہے کہ فلاں دانت جو ہیں ان کے ساتھ فلاں فلاں جہاں حصہ جو ہے لگے گا تو پھر فلاں لفظ جو ہے ادا ہوگا اب سب سے پہلے سین کے بارے میں کیونکہ بسم اللہ میں سین دوسرا لفظ ہے اور سین کا مخرج جو ہے وہ زبان کی نوک آپ لوگ کل کو ادا کریں زبان کی نوک اور سنایا سنایا اولیا سنایا اولیا یعنی اوپر والے سامنے دو دانت جو ہیں ان کو کیا کہتے ہیں آپ کوئی نہ کوئی لکھتا رہے نا تاکہ مجھے معلوم ہو کہ آپ لوگ صحیح اس بات کو سمجھ رہے ہیں ہاں جی سنایا انایا اولیا اور سامنے والے یہ دو دانت ہیں اور اس کے نیچے دو دانت ہیں انہیں کہتے ہیں سنایا سپلا سنایا سپلا ہے جی اور یہ دونوں کے درمیان میں جب زبان کا کنارہ آئے گا زبان کی نوک آئے گی تو اس کو جناب والا اس سے سین نکلے گا سین نکلے گا جی اور یہ نہیں کہ آپ بالکل اس کو نرم نکالیں گے نہیں یہ روپ سکو سفیر ہے یعنی تھوڑا سا یہ سی ڈی کے ساتھ جو ہے نا لفظ ادا ہوگا سین اس آپ لوگ ادا کریں آپ لوگ بھی ادا کریں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں اس لفظ کو ادا کریں اور ادائیگی میں کوشش کریں کہ آپ کی زبان جو مخرج میں نے بیان کیا ہے وہ آپ وہاں سے اس لفظ کو نکالیں گے اس اس ہاں جی یہ سین کا ہم نے بیان کر دیا اور سین کے بعد کا جو لفظ ہے وہ کون سا ہے میم ٹھیک ہے نا اس کے بعد کا لفظ ہے میم ہاں جی سین کے بعد میم ٹھیک ہے اب یہ دیکھنا ہے میم کا مخرج جو ہے میم کا مخرج جو ہے وہ کون سا مخرج ہے اور کہاں سے نکلتا ہے میم کو ہم کون سے قاعدے سے نکالیں گے وہی قاعدہ ہے اس کا ماقبل یعنی اس سے پہلا لفظ جو ہے ہم حمزہ مفتوحا لائیں گے ہاں جی حمزہ مفتوحا ہاں جی حمزہ مفتوحا ہاں جی مفتوحا لائیں گے تو اس کو ہم ساکن کریں گے ساکن کسے کہتے ہیں آپ لوگوں میں سے کوئی لکھے گا ساکن کسے کہتے ہیں جس لفظ پر جزم ہو جزم آئے جزم والے حرف کو جی سکون کہتے ہیں جس پر جزم آئے اور ساکن کہتے ہیں جس حرف پر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہم اس کو ساکن کریں گے اور اس کے ماں قبل کو زبر دیں گے حمزے کو زبر دیں گے تو پھر ہم میم کی ادائیگی کریں گے آپ لوگ بھی ادا کریں گے میم کو ام, ام. آپ لوگ ادا کریں ام ام ام اب اس کا مخرج جو ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ہونٹوں کی خشکی والے حصے سے یہ لفظ ادا ہوگا ہاں جی دونوں ہونٹوں کی خشکی والا حصہ یعنی ایک تو ہونٹوں کے اندر تری والا حصہ ہے نا اس سے با کا مخرج ادا ہوگا اور میم کا مخرج جو ہے وہ ہونٹھوں کی جنابے والا خشکی والے حصے سے ادا ہوگا با باقو با بھی با بھی روپے شفویہ شفویہ کیوں کہتے ہیں اس کو کیونکہ یہ شفتین جو ہیں دونوں ہونٹوں کو شفتین کہتے ہیں اور جو روپ ہونٹوں سے نکلے ان کو حروپ شفویہ کہتے ہیں اور روب شف بھی ایک واؤ بھی ہے اور واؤ کو اپنے مقام پر انشاءاللہ بیان کریں گے اب بسم اللہ بسم تینوں حرب جو ہیں وہ مکمل کر لیے ہیں اب جو ہے لفظ اللہ ہے لفظ اللہ کو اگر ہم سرپناحب کے قائدے میں جائیں گے تو ایک بہت لمبی بحث ہوگی کہ یہ لفظ کیسے بنا کیا کیا تبدیلی آئی کیسے کیسے اس میں تغیر آیا تو انشاء اللہ یہ ہم جو ہے وہ یہ دیکھیں گے ہم بعد میں انشاءاللہ شاء اللہ لذیذ ہی تعالی لیکن ایک بات کو یاد رکھیں کہ لفظ اللہ میں جو لام آتا ہے اگر اس کا ماں قبل مفتوش ہو تو لفظ اللہ کا لام موٹا پڑا جائے گا پر پڑا جائے گا موٹا کریں گے اگر اس کا ما قبل جو ہے اے, میں سلام عرض کرتا ہوں حضرت مولانا محمد سعید احمد صاحب رضوی آپ روم میں میرا خیال ہے تشریف لے آئے ہیں اے, غالب نہیں اے, آگے ہیں یا نہیں لیکن آن لائن ماشاءاللہ حضرت تشریف لے آئے ہیں تو ہاں جی تو جناب والا یہ عرض یہ ہے کہ لفظ اللہ سے اگر پہلے اگر پہلے ایسا لفظ ہو جس پر زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے باریک پڑھیں گے لیکن حضرت مولانا محمد سعید رضوی دامت برکاتیہ کا تلفظ جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کا الحمدللہ رب العالمین بہت اعلیٰ ہے بہت اعلیٰ تلفظ ہے اللہ تعالیٰ ایسا سب کا جو ہے نا تلفظ فرما دیں اور ہم لوگ صحیح معنوں میں قرآن کریم کی تلاوت کر سکیں اور حضرت تشریف لے آئے ہیں لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کیونکہ میں اس بات کو مکمل کر لوں اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا اور یہ سلسلہ انشاءاللہ اللہ لذیذ ہی تعالی جاری رہے گا اور لفظ اللہ کا لام جو ہے اس سے پہلا لفظ جو ہے اگر مقصور ہوگا مقصور کسے کہتے ہیں جس لفظ پر زیر ہو تو یہ لام پر پڑا جائے گا یعنی موٹا پڑا جائے گا اگر وعلیکم السلام و رحمت اللہ جی اگر اس کا ماقبل جو ہے مضموم ہو مضموم کسے کہتے ہیں جس پر غمہ ہو تو پھر جنابے والا اے پھر یہ ہوگا کہ لفظ اللہ کا لام ہم موٹا پڑھیں گے اگر اس پر فتح ہو یعنی مفتو ہو تو پھر بھی لفظ اللہ کا لام جو ہے ہم موٹا پڑیں گے اور لام کا مخرج جو ہے انشاءاللہ العزیز عزیز بفضل تعالیٰ دوسری فرصت میں گا اس کا مخرج اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آج انشاءاللہ العزیز کرات کے لحاظ سے اس کے جتنے الفاظ ہیں سب کے مخارج جو ہیں انشاءاللہ شاء وقفے وقفے سے بیان ہوں گے اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ شاء اللہ لذیذ بدل اور میں اب مائیک جو ہے حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد سعید رضوی صاحب کے لیے چھوڑتا ہوں آپ اپنے ملفوظات سے ہمیں نوازیں اور حضرت میں نے وہ سیڑھی جو ہیں اے دے دی ہیں دلشاد کو انشاءاللہ